حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ فضائن الحدیث جو احادیث مبارکہ کی کی تشیہات پر مبنی ہے فضائین الحدیث اس مجموعے کا نام اس میں پڑھ کر سنایا جا قوت اللہ بل ترجمہ نہیں ہے طاقت گلاحوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حقاعت سے اور نہیں ہی قوت اللہ کی اطاعت کی مگر اللہ کی مدد سے ابو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤدا بلا قوت ہندا ددہ قطرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانے سے اور حضرت مقبول احمد اللہ علیہ جو جلیل القدل تارڑی سودان کے اندر والے ہیں اور شام میں گھومتی تھے موقف روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا دا ہدا بلا قوت ہندا بندہ لامنجا مینلوا ہی اللہ علیہ اللہ, علی اللہ تعالیٰ اس سے ستر تکلیفوں کو دور کر دیں گے جن میں سب سے ادنا فخر ہے یعنی کنگت کی لامنجا لامحرا بھلا محرصہ یعنی کوئی جائے فرار اور کوئی جائے فراہ نہیں مینلوا اللہ کے مذہب اور عذاب سے انا علیہ رجوئی الا رضا علی و رحمت ہی سوائے اس کی رضا رحمت کی طرف رجوع کرنے تھی دوبارہ سن لیے جی حضرت رضی اللہ کا نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا الا کثرت سے پڑا کرو یہ جنت کے خزانے سے ہے اور حضرت مقبول رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تعبیر سوڈان کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے محقوفن دعایت کرتے ہیں کہ جس جتنے پڑھا لا, لا, لا منجا من اللہ اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ تعالیٰ اس سے ستر تکلیفوں کو دور کر دیں گے جن میں سب سے ادنا فخر ہے جانی اس کے معنی ہے لامنانی یعنی کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں اللہ کے غضب اور عذاب سے سوائے اس کی رضا رحمت کی طرف رجوع کرنے کی اللہ قالی رحمۃ اللہ نے بے قابط چل نمبر پانچ سفر نمبر ایک سو اکیس پر لکھا ہے کہ لا حول لا ثابت ہے نس کی حدیث مرکوز ہے لا ولا الا بلّہ کے چار فوائد نمبر ایک یہ کلمہ لا ولا کلیمہ الا بلّا عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرشی ہے اس کے پڑھنے سے اعمال سارحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اس جسمانی میں یہ سب جنت کا خزانہ ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ننانوے دنیاوی و اقروی دنیا بیماریوں کی دعا ہے جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا نمبر تین جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما برکار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاتا ہوں جو عارش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے وہ لا حول ولا جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مل کہ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم یعنی میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی کو چھوڑ دیا وسطی عمر کائنات یعنی میرے بندوں نے دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سپوت کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے یعنی میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی اور دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سبوت کر دیا یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور ہفتارہ شانو عرش پر فرشتوں کے مجمعے میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور چوتھا فائدہ یہ ہے پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام بنام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الانام یہ لا ولا قوت الا لاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وصیت ہے جو آپ نے حبول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معج میں ارشاد فرمایا تھا شب معج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں لا حول ولا بڑا اللہ بلّا سے اس کے پڑھنے سے وصیت ابراہیمی پر عمل کرنے کی تعدت بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں اضافہ ہوگا چار فائدے پھر سے سن پہلا فائدہ یہ ہے کہ ولا کلیمہ الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے اور جنت کی چھت عرش الٰہی ہے اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توقع ہونے لگتی ہے اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے جیسے اس کے معنی اوپر بتلائے گئے تھے اور اس نے سب فرمایا ہے نیکی کرنے کی طاقت بھی بندے کو نہیں مگر جب اللہ کی مدد ہو جائے اور اسی طرح گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی مدد سے بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ لا ادا ولا قوت الا اللہ تو اللہ اللہ, اللہ کے ہوئے کرتا ہے گویا کہ نہیں ہے کوئی طاقت لا کا تھا لاہل عما سیت اللہ اللہ بہمت اللہ جب لاہ کہتا ہے تو اس کی تفصیل حقوض رب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ لاہی اللہ اللہ بہ عصمت اللہ یعنی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی قوت طاقت لیکن اللہ اللہ جس کو محفوظ رکھے اللہ کی مدد سے اللہ جس کو محفوظ رکھے اور ولا قوت اللہ بلّہ اللہ بلا طاقت اللہ, اللہ, اللہ کی مدد کے بغیر اس کے اندر کی قوت نہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں دوسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ لا قول ولا ننانوے دنیاوی و حقی بیماریوں کی دعا جن میں سب سے ادنا بیماری کم ہے چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا اور نو تیسرا فائدہ ہے جب بندہ اس کرنے کو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی رضی اللہ عرم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے وہ ہے لا ولا الا جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی اور دونوں جہان کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور ہفتارہ شانو عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور چوتھا فائدہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام بنام حضرت محمد مستط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الحنام یہ کلمہ لا ولا قوت لاہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وسیعت ہے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 اس کے پڑھنے سے وکیت ابراہیمی پر عمل کی طاقت بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے جنت کے باہوں میں اضافہ ہوگا لا ولا قوت الا محبوب الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے حضرت عبداللہ بن نصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا میں نے لاحول ولاحت اللہ پڑھا خرو صلی اللّہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا جانتے ہو اس کی کیا تفسیر ہے میں نے عرض کیا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاہور اللہ بھسمت اللہ بلا قوت علی اللہ, اللہ, اللہ ترجمہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے اور نہیں ہے قوت اللہ تعالی کی تعار کی مگر اللہ کی مدد سے حزیز شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہوئی لا ولا قوت الا اللہ کے الفاظ کی سرکاری اور اس کی شرح کی سرکاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ماں تفسیر و سے معلوم ہوا کہ حجیب شریف کی تب کو تفسیر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے احقل محمد اختر یعنی میرے حضرت رحمۃ اللہ شاہ لاہور اللہ کا مقوم اور حاصل اس آیت سے ربط اور تعلق رکھتا ہے بلکہ اس آیت سے مختلف معلوم ہوتا ہے اللہ مارحم و اللہ معلوی فرماتے ہیں کہ ماں زراعت یا زمانیہ مزدری ہے اور اس کی تفسیر اس طرح فرمائی نفس العمل قطیر یعنی بہت زیادہ برائی کا برائی تکلاتا ہے رحیم اور ابزی ایسی وقت رحمت ربزی برسمتی یعنی نفس برائی سے اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ سایہ رحمت حق اور سارے حفاظتیں حق میں رہے گا حزیر شریف کی شرح ایک اور شرح نے فرمائی دوسرے عنوان سے حضرت والے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو وظیفے بتاتا ہوں جس کا خیال ابھی آیا ہے اور سوچ رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا نیک بننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا بلّہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے کیونکہ اس کلنے کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں اللہ اللہ اللہ ولا قوۃ اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے اور کسی عبادت کی ہم میں طاقت نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور بلال قاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کی شرح شرح مبارک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ لاخلہ ولا قوت اللہ بلّہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم آگی وسلمہ یعنی وہی بات جو پہلے حضرت نے شاخ فرمائی تھی یعنی میرا بندہ مکیا اور فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپر کر دی دیجا جب اللہ تعالی روزانہ فرشتوں کو یہ بشارت دیں گی کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا تو کیا ان کو راج نہ آئے گی ورنہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو فرماتے کہ میرا بندہ فرما ہو گیا لیکن یہ تو ابھی تک ناراجیاں کر رہا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندے کو سنوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں اسی لیے پہلے زمانے کے مشاعظ اپنے مریدوں کو صرف لا حول ولا قوت الا بلّہ ہی کا ذکر بتایا کرتے تھے اور اسی سے وہ صاحب نسبت ہو جاتے تھے یہ دوسرے زمانے کا ہے ابھی پانچ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پرانے بزرگوں کے حالات پڑھ کے ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے اسی لیے ہمارے ربدوال والا احمد اللہ کی تاکید کی کہ اس زمانے کے بزرگوں نے جتنا بتایا ہو عمل کرنے کو اس پہ بھی اگر عمل ہو جائے تو خوب اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو بنی سمجھو اور اس زمانے کے بزرگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جتنی سنتوں پر عمل وہ بتاتے ہوں جس سنت پر عمل وہ بتاتے ہوں اتنی سنت پر عمل عمل کرنا چاہیے اسی طرح جو موجودہ مشاہد جتنا ذکر بتاتے ہیں اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے لیکن اس تمغیر کے باوجود بعض لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے آپ کو اور بعض لوگ مشاعر کے تجویزات کے بھی خلاف کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت پہنچا سمجھنے لگتے ہیں تنہائیوں میں عبادت کرنے لگتے ہیں اور ان کو اگر سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیریت کو سمجھ نہیں سکتی ایسے لوگ جو ہے وہ ان کا بہت سخت خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کو چاروں خانے چت گرا دے گا کیونکہ موجودہ مشاہد کی تجاویز سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا حماقت ہے اور سب سے بڑے عید کی بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور یہ ان کی بربادی کا جو ہے وہ علامت ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا گمراہی اور شیتانی رابطے کی پیراوی ہے ہر دوارے شاہ فرمانے کے دوسرا دوار کو روزانہ مہنگا کیجیے معمول بنا لیجیے اللہم ولا دشقنی اے اللہ عمر فکر کے معافی ترک معافیت کی توسیع قطار فرما کر اور مجھے بد بخت نہ کیجیے اپنی معافیت اور نافرمانی سے عزیز پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر آدمی ہر گناہ آدمی کو بدبختی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کاسمتی کی طرف لے جاتا ہے گنا کو چھوڑنا بدکسمتی کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ کرنا بد پبتی کی طرف لے جاتا ہے معافیت یعنی گناہ سب میں جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی تو نہیں کرتا اس کا دل آہستہ آہستہ سب ہو کر جاتا ہے اور گناہ گنا پر جو ہے وہ جئی ہو جاتا ہے پھر توبہ کی توحیت بھی سے چھین لی جاتی ہے معافیت یعنی ہر چھوٹا گناہ بھی چھوٹے گنا کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے کسی گنا کو چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ اس میں خاصیت رکھیے دوسرے گناہ دوسرے گنا کی کشش اس میں ہوتی ہے ایک گنا کرتا ہے دوسرے بدل چاہتا ہے دو گنا کرتا ہے تو چوک چاہتے پانچویں بدل چاہتا ہے اس طرح بڑھتے بڑھتے گناہ کرنے والا جو کرتا اس کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے گناحوں کی ظلمت میں ڈوب جاتا ہے معافیت سب میں ہے اس لیے بہت ڈرنا چاہیے گناہ سے بہت بچنا چاہیے اور تن کے معاشیت یعنی گناہ چھوڑنا علامت رحمت حق ہے اور علامت بس سر بنا تو قبل ملنا کرنا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی توریق کو سیکھ کرتا ہے اللہ کا گناہوں کو چھوڑنے کی تحفظ کو سیکھ کرتا ہے اپنا سچا مخلص اور اللہ تعالیٰ اپنا گیارہ بندہ ہم کو بنا لے اور اگر گناہ ہو جائے تو جب تک اللہ کو رو رو کر منع نہ لے اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے ہر گناہ باپ فرما دیتے ہیں اور بندہ پہلے کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے شرمندہ کی ندامت سے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے اور گناہ سے بھی فوراً الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توہر ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کو پاک و صاف بنوا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ